صلی اللہ علیہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیم اما بعد جہاد کی حقیقت اور جہاد کے متعلق بعض احکام اور مسائل تدس جاری ہے کشف الشبوہات غلط فہمی اور ان کا ازالہ کر رہے تھے آج کی غلط فہمی جس کا تعلق پچھلی غلط فہمی سے ہے اور وقت کی کمی کی وجہ سے ہم بات کو نہ کر سکے آج غلط فہم یہ ہے کہ ٹھیک ہے امت جس ضلت اور رسوائی اور مصیبتوں کا شکار ہے وہ لوگوں کی اپنے کردہ اعمال ہیں یہ تو ہم مانتے ہیں لیکن امت میں اچھے لوگ بھی تو ہیں موحدین ہیں صالحین ہیں ان کو جہاد سے کیوں روکتے ہو وہ جہاد کیوں نہ کرے اگرچہ تھوڑے ہیں ہم مانتے ہیں کہ تھوڑے ہیں ان کی تعداد زیادہ نہیں ہے لیکن جنگ بدر میں بھی تو تھوڑے تھے تین سو تیرہ کرام تھے اور ایک ہزار مشرقین تو یہاں پر بھی تعداد کم ہے اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے اور ان کی مدد کی تو آخر آپ لوگ ان کو ان موحدین صالحی لوگوں کو جہاد سے کیوں روکتے ہو جیسے کہ صحابہ کرام نے جہاد کی جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا جیسے کہ صحابہ کرام کو کامیاب کیا تھا اس غلط فہمی میں ایک نہیں بلکہ دو غلط فہمیاں ہیں جملہ بہت اچھا ہے بات اچھی ہے پیاری بات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ حق ہے کہ امت میں اچھے لوگ بھی ہم نے کب کہا کہ سارے کے سیر متنود بلا بدکار ہے ہم نے کب کہا ہے امت میں اچھے لوگ موجود ہیں صالحین بھی ہیں موحدین بھی ہیں اور ان موحدین میں سے بعض لوگوں نے آج کل کے دور میں جہاد کیا ہے وہ جہاد جس کو وہ جہاد سمجھتے ہیں ان بریکٹس یعنی تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو روکا ہے پہلی غلط فہمی کہ ہم ان کو کیوں روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے پہ وہ جہاد کرتے ہیں اور ہم ان کو روکتے ہیں اور ان کو شہادت سے محروم کرتے ہیں اور دوسری غلط فہمی کہ جنگ کے بدر میں صحابہ کرام کی تعداد کم تھی اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کو نصرت عطا فرمائی اور وہ کامیاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کامیاب کرے کیونکہ یہ بھی موحید ہیں اور وہ بھی موحید ہیں صحابہ کرام بھی معاہد تھے پہلی غلط فہمی کا جواب نمبر ایک ہم نے کسی کو جہاد سے نہیں روکا یہ بات آج واضح ہو جائے ہم نے کسی کو جہاد کرنے سے نہیں روکا ہم نے یہ ضرور کہا کہ جہاد نبوی ہے تو کرو اگر جہاد نبوی نہیں ہے تو روکو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجاہد الفلا حق پا جہاد حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نمبر 77 میں آخری آیت میں اللہ تعالی کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے اس کا کیا مطلب ہوا کہ جہاد دو قسم کے ہے ایک وہ جہاد جو حق جہاد ہے ایک اور ایک ایسا جہاد ہے جو باطل جہاد ہے جب ہم روکتے ہیں جہاد کرنے سے تو اس راستے سے روکتے ہیں جو نبوی جہاد نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہ تھا اور جو لوگ اللہ تعالی کے راستے میں جہاد کرتے ہیں کما ہوا حق ان کو ہم نے کبھی نہیں روکا بلکہ ہم یہ کہتے ہیں اگر کہیں پہ تو ہمیں دکھاؤ ہم مدد کرنے کے لئے تیار ہیں ساتھ دینے کے لئے تیار ہیں اور جہاد شرعی یہ حق جہاد کون سا ہے جہاد نبوی جی جسے کہ میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کون سا ہے جس میں جہاد کے روابط شرعیہ پائے جائیں جہاد کی شرطیں پائے جائیں اور جو موانع ہیں جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہیں ان کا وجود نہیں ہے جو جہاد شریعت کے حدود کے اندر ہوتے وہ جہاد ہے کما ہو حق ہیں نبوی جہاد ہے اور جس میں یہ ووابط شرعیہ اور جس میں یہ شرطیں نہ پائی جائیں وہ تو پھر لوگوں کا اپنا ایجاد کردہ طریقہ ہے اور حق جہاد نہیں ہے تو بات واضح ہوئی ہم نے کسی کو جہاد شرح سے نہیں روکا ہم نے اس جہاد سے لوگوں کو روکا ہے جو شرعی نہیں ہے بات واضح ہے الحمدللہ. نمبر دو آپ لوگ کہتے ہیں کہ امت میں اچھے لوگ موحدین ہیں صالح لوگ ہیں ہم مانتے ہیں امت میں موحدین ہیں اچھے لوگ ہیں صالح ہیں لیکن مجھے یہ بتائیں کیا اخلاص اور توحید کافی ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور دوسری شرط بھی ہے کسی عمل کی قبولیت کے لیے آپ جانتے ہیں کتنی شرطیں ہیں دو کون سی ہیں اللہ تعالی کے اخلاص اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع تو اخلاس تو موجود ہے ہم نے کسی کے اخلاص پہ کبھی شک نہیں کیا ہم تو یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ان شاء اللہ ان کا جہاد اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے کیونکہ اخلاص دل کا عمل ہے ہمیں کیا کسی کے دل میں کیا ہے میں تو آپ میرے اتنا قریب بیٹھے مجھے آپ کے دل میں کیا ہے آپ کو بھی پتہ میرے دل میں کیا ہے تو اخلاص تو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے اور ہم اخلاص کسی کے اخلاص پہ شک نہیں کرتے لیکن صرف اخلاص کافی نہیں ہے عمل کی قبولیت کے لیے اور جہاد بھی عمل ہے عمل صالح ہے کہ نہیں جہاد عمل صالح ہے کہ نہیں عمل صالح ہے لیکن عمل صالح کی دو شرطیں ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ایک تو ہے اخلاص تو ہے کیا اتباع ہے کہ اس جہاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نظر آتا ہے اور دوسری بات ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے گروہ سے آگاہ کیا جو ظاہراً تو متقی پرہیزگار ظاہراً دیندار ظاہراً اچھے لوگ لیکن حقیقتاً اچھائی سے دور ان سے ہمیں آگاہ کیا خوارج خوارج کے متعلق صحیح بخاری کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذو ضلخو صدمی یہ وہ شخص ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شان میں گستاخی کی ہے اور بہت بڑا لفظ کہا اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مال غنیمت سونا تھا اس کو بانٹا اور کافروں کو دیا تاکہ ان کا دل نرم ہو تو یہ شخص بیٹھا تھا اس شخص نے کہا ماں او سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے انصاف نہیں کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا اگر میں انصاف نہ کروں تو کون کرے گا اسمان کی خبر پر میرے باپ کو مانتے ہو تصدیق کرتے ہو اور دنیا کے چند مال کو میں نے کسی کو دے دیا وہ بھی کس لیے دین کے فائدے کے لیے اپنا کیا ذات مفاد ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بہرحال تو صحیح دنہ خالب نے تلوار نکالی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روکا قتل نہ کرو تاکہ یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو قتل کرتا ہے دیکھیں رحمت دیکھیں کیوں غیر مسلم جو تھے جو دیکھ جن کی نظروں میں صرف ایک ہی بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں یہ کیسی شخصیت ہے اپنے پیاروں سے کیا برتاؤ ہے دشمنوں سے کیا برتاؤ ہے اگر واقع اللہ کے نبی ہیں تو ان سے کبھی ایسا عمل نہیں سرزد ہوگا جو عقل سلیم کے خلاف ہے اب اس شخص نے نفاقیہ گستاخی کی ہے قتل ہو جاتا اگر تو لوگ کیا کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو قتل کرتا ہے تو دشمنوں کے ساتھ کیا رویہ ہوگا اس کا جو اپنوں کو قتل کرے تو دوسروں کے ساتھ کیا رویہ ہوگا تو لوگ دین سے دور ہوتے کہ نہیں دور ہوتے لیکن جب یہ پتا چلا ایسا شخص جو اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اس لیے دیکھیں فتح مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اسبو فن تمقم وسلحت اللہ جو تمہیں میں نے کر دیا اس کے بعد کیا نتیجہ نکلا یود فی دین لہ یا فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے ایسی دا شخصیت اور ہم اتنی دور تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع کیا لیکن ایک بڑی پیاری بات فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو آگاہ کیا کہ اس شخص کو قتل تو نہیں کرتے لیکن یہ بات ضرور یاد رکھنا کہ اس شخص کی پیٹھ میں سے یعنی اس شخص کی اولاد میں سے ایسے لوگ آئیں گے وصف کیا ہے ان لوگوں کے نمبر ایک قرآن پڑھیں گے ان کی گردن سے نہیں اترے گا ان کے حق سے قرآن اترے گا یعنی اس لفظ کے دو فائدے ہیں زیادہ قرآن پڑھیں گے سمجھیں گے کم دل پہ نہیں اترے گا حق میں رہے گا قرآن تثرت سے پڑھیں گے سمجھیں گے کم تم لوگ اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقار کی نظر سے دیکھو گے سبحان اللہ میرے مرل کن سے مخاطب ہیں نبی کریم علیہ وسلم صحابہ کرام سے مخاطب ہیں جن کی نماز نماز نبوی ہے جنہوں نے بہترین طریقے سے نماز ادا کی جن سے ہم نے سیکھا نماز کیسے پڑھنی ہے آپ نے کسی نے سیکھا نماز کیسے پڑھنی ہے سابق رام سب نے سیکھا کہ ان کی نماز جو ہے وہ خوارج کی نماز کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے وہ حقارت ذرا سے دیکھیں یعنی سب سے بہترین نماز کسی کی ہوگی خوارج کی واہرن سب سے بہترین نماز پڑھنے کا انداز پڑھنے کا طریقہ واہرن خوارج کا ہے اچھا تیسرا وسط یعنی عبادت میں مضبوطی اور پختگی ہوگی دوسرا وصف یہ ہے نماز تو ایک مثال ہے اس کے علاوہ نماز کے لئے جو باقی عبادات ہیں ان میں بھی یہی طریقہ ہوگا عبادت میں پکے سخت مضبوط تیسرا وصف یم من الدین دین کم یم من رمین دین سے ایسے نکلیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے تیر و کمان کی نسل کیوں دن کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبر پہلا فائدہ سپیڈ سپیڈ پہلا فائدہ کسی کو سنتے نہیں ہیں تیر جب نکلتے رکتا ہے کسی کو روکنے سے نہیں آج تک دیکھ رکتے نہیں ہیں لوگ دوسرا تیر واپس آتا ہے واپس نہیں آتا ہے جو لوگ واپس مشکل سے آتے ہیں تو نبی یہ اللہ شوسن کا وصف دیکھیں اس دور سے لے کے آج تک جو ان گروہ میں شامل ہوں ہوگا وصف یہی ہے تو کیا ان لوگوں کا اخلاص نہیں تھا کیا مخلصین تھے کہ نہیں اخلاص تو تھا لیکن غلطی کہاں پہ ہوئی اتباع سنت نہیں تھی نبی کریم وسلم کا راستہ نہیں اپنایا اس لیے اس بڑی وعید میں یہ لوگ ڈوب گئے تو یہ کہنا معاہدین اچھے جی ہاں اچھے لوگ مجید ماہدین موجود ہیں اخلاص پہ ہم بات نہیں کر لیکن اتباع کی ہم بات ضرور کریں گے اتباع سنت نہیں ہے تو عمل صالح عمل صالح نہیں ہوتا عمل تو ہے وہ لیکن عمل صالح نہیں ہے ورنہ مجھے بتا ہے ہمارے جگہوں بدارتوں کے ساتھ ہوتا ہے یہ جو میلاد النبی جشن میلاد النبی مناتے ہیں مخلص نہیں ہے کیا اخلاص تو ان کو دل میں ہے کس کے لیے یہ سارا کام کرتے ہیں اللہ کے لئے ہی کرتے ہیں لیکن کیا یہ نبی کریم صحیح وسلم سے ثابت ہے نہیں ثابت ہے تو ہم بھی کہتے بدائے تھے آپ بھی جو جہاد کرتے ہیں معاہدین ساتھی ہمارے وہ بھی کہتے بدایت ہے وجہ کیا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ راستہ نہیں ہے انہوں نے نہیں کیا ان کے صحابت نے نہیں کیونکہ یہ طریقہ نہیں ہے بات واضح ہوئی نمبر تین جہاد کی اہم شروط میں سے شرط ہے طاقت استطاعت اور قدرت اور یہ جو طاقت ہے یہ دو قسم کی ہے ایک ایمان کی طاقت نمبر دو اصل کی طاقت مادی طاقت اور دوسری شرط جو سب سے اہم ہے جھنڈے کا ہونا جھنڈا نہیں ہے تو جہاد کا سسٹم نہیں رہتا اس کا نظام نہیں رہتا اور اگر یہ دو چیزیں پہ ہم بات کریں صرف ان موحدین سے میں سوال کرتا ہوں جو کہتے ہیں ہم جہاد سے روکتے ہیں آپ کے پاس کون سی طاقت آج موجود ہے ایمان کی طاقت ہے تو اصل کی طاقت نہیں ہے اور اسلح کی طاقت بھی ضروری ہے صرف ایمان کی طاقت کافی نہیں اگرچہ ایمان کی طاقت جو ہے وہ پہلی بنیاد ہے یاد رکھیں لیکن کافی نہیں ہے اس کی دلیل کو جانتا ہے جنگ موتہ جنگ موتہ کیا تھی ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہ اللہ تھی شام کی طرف اپنے ایک فوجی دستہ بھیجا اور تین امیر پہلی مرتبہ سبحان اللہ سید نزید بن حارثہ دوسرے سیدنا جعفر بن ابارف تیسرے شہید نے عبداللہ بن رواحہ ان تینوں کا نام لیکن ابھی کریم ساسن نے فرمایا کہ اس طریقے سے جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا اور اگر ایک شہید ہو جائے تو دوسرا دوسرا تو پھر تیسرا چوتھا کا نام نہیں لیا تعداد کتنی تھی تین ہزار آگے کافر کتنی تھے ایک لاکھ اور دوسرا لاکھ تیار ایک لاکھ ارب میں سے اور دوسرے لاکھ جو ہے قرونیوں میں سے تو یہ ان کی تعداد تھی اور اس جنگ میں سیدن خالب بن ولید نئے نئے مسلمان ہوئے وہ بھی شامل جنگ جب شروع ہوئی تو جب تعداد صحابہ نے دیکھی تو پہلے رکے سید سیدا دب رواح نے فرمایا بھی ہم گھر سے نکلے کس لیے شہادت کے لیے نکلے ہیں تو رکاوٹ کس چیز کی ہے آگے بڑھتے ہیں اللہ تعالی کامیابی دے گا آگے بڑھے سیدنا زید شہید ہوئے ان کے بعد سیدنا جعفر شہید ہوئے ان کے بعد سیدنا عبداللہ بن اللہ شہید ہوئے اب یہاں تک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا آگے اب صحابہ کرام تھے جو وہاں پہ مجاہدین تھے ان کا اجماع آگے باتیں آئیں گی تفصیل انشاءاللہ کہ امیر کیسے بنانا امیر پہ بہت سارے غلطیں ہیں چار پانچ غلطیں امیر کے معاملے میں بھی ہیں بہرحال تو سیدر خالد بن ولید کو اپنا امیر بنایا صدر خالد بن ولید نے تین ہزار لوگوں کو اس ایک لاکھ کی شکنجے سے نکال لیا تفصیل انشاءاللہ ان شاء اللہ کا وقت ہی تفصیل گا اس جنگ کے بڑے عظیم جنگ ہے اور تین ہزار میں سے جو شہید ہوئے صاحبہ کرام میں سے تیرہ اور واپس ایک لاکھ کے اندر میں سے ان کے شکنجے سے ان کو چھڑا کے لے آئے تو جنگی موت میں شکست ہوئی اگرچہ جو ہم پوری ایک سم دیکھتے ہیں کامیابی ہے کہ تین ہزار جاتا ہے ایک لاکھ میں واپس آتا ہے تیرہ شہید ہوتے ہیں بس وہاں دشمن تو چھوڑتا نہیں تین ہزار کے سارے سارے, کے سارے اس نے تو قتل ہی کرنے دشمن کیا کرتا ہے میدانی جنگ میں لیکن جس مقصد کے لیے گئے وہ مقصد تو پورا نہ ہو نا جنگ مسلمان کیوں کرتے اللہ تعریف دین گے سر بلندی کے لیے وہ مقصد پورا نہ ہو تو جنگ ہار گئے واپس آئے تو اس جنگ میں ہارنے کی وجہ کیا تھی کون سی طاقت نہیں تھی اصل کی طاقت نہیں تھی دنیاوی طاقت نہیں تھی کیا ایمان کی کمی تھی کیا ہرگز نہیں تو ایمان کا ہونا ضروری ہے بنیادی ہے لیکن بعض اوقات اصلے کی کمی کی وجہ سے بھی شکست ہو جاتی ہے تو بنیادی چیز پہلی جو بنیاد ہے وہ ہے ایمان کی طاقت وہ ضروری ہے آج امت میں پوری امت کی بات کرتے ہیں ایمان کہاں نظر آتا ہے بہت کم ہے میرے بھائی شرک پھیلا ہوا ہے جگہ جگہ پر اللہ تعالی کے نا ہے اور جو موحدین ساتھ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم اپنی بات کرتے ہیں ہمارا ایمان تو ہے تو ہم کہتے ہیں آپ کا ایمان تو ہے الحمدللہ لیکن آپ کے پاس وہ طاقت نہیں ہے جس سے آپ دشمن کا سامنا کر سکیں کون سی طاقت اصل کی طاقت اور جو ایمان کی طاقت جس پہ ہم بات کرتے ہیں توحید اور سنت اس کی میں انشاءاللہ جو فروٹس ابھی بیان کرتا ہوں میں کہ اس کی کیا اہمیت ہے کیا فروٹس ہیں وہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس توحید اور ایمان کی وجہ سے بشرطی ہے اس کا بھی بیان کروں گا امت میں ہو وہ فرق بیان کروں گا میں جنگ بدر میں کیا جہاد تھا اور آج کیا جہاد دونوں فرق جب نمایاں ہو جائے گا پھر آپ کو یہ توحید کے فروٹ بھی نظر آئیں گے توحید کے فوائد آج کیوں میں نظر کیوں نہیں آتے اس زمانے میں کیوں نظر آئے تھے ان بات ہوگی نمبر چار آپ کہتے ہیں ہم روکتے ہیں یاد کرنے سے کیا صلح ہدیبیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو شہادت سے روکا کیا خیال ہے صلح سہلبیا کب ہوا چھ ہجری میں اس سے پہلے جنگ بدر جیت گئے جنگ احزاب جیت گئے جنگ بنے قریدہ جیت گئے طاقت تھی کہ کی نہیں کیا خیال طاقت تھی کہ نہیں تھی لیکن چھ ہجری کو اتنی جنگیں جیتنے کے بعد جب مکہ کی طرف حملہ کرنے کے لیے اور کافرز ظالموں نے مشرقین عرب نے ان کو روکا مکہ میں داخل نہ ہونے دیا صحابہ کرام نے وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کس چیز کی ایمان کی تو پہلے ہو گئی تھی نا اب یہاں پر جان دینے کی بیعت الرضوان اس درخت کے نیچے اس کے باوجود بھی اللہ تعالی کا حکم نہیں تھا کہ اس وقت جنگ ہو شرطیں لکھی گئی صلح شدیویا کی کٹھن شرطیں تھیں جس میں ظاہراً کافروں کا غلبہ اور ان کی بات اونچی نظر آ رہی تھی لیکن حقیقت کچھ اور تھا حقیقتاً جب یہ کٹھن شرطیں مانی گئی تو اس کے سمرات کو چند سال دو سال تین سال میں نظر آ گئے لیکن بعض لوگوں کو صرف آج ہی نظر آتا ہے کل نظر نہیں آتا اگرچہ اس دن سعیدنا امر بالخاب حبا عنہ جب انہوں نے ان شرطوں کو سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہا عرض کی اے الت الگ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پہ نہیں ہیں فرمائے جی ہاں حق پہ ہیں کیا ہم اگر جہاد کریں گے اور مر جائیں گے جنت نہیں ہے فرمایا جی ہاں جنت ہے تو پھر کیوں اپنا سر جکا ہے ان کے سامنے تو پھر ضلعت کہاں سے آ گئی ہے جب دونوں طرف کامیابی ہے اگر جنگ میں جہاد میں جیت جاتے ہیں تو ہماری کامیابی مر جاتا ہے پھر بھی کامیابی ہے تو عزت سے تو جی نبی کریم وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ تعالی مجھے کامیابی عطا فرمایا کہاں جاتے ہیں ابھی سینہ ٹھنڈا نہیں ہوا سدر وکر صدیق کی طرف جاتے ہیں کہتے ہیں اے ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی شرطی مانی ہے کیا فرمایا اللہ کے رسول ہیں تو وہ کامیاب ضرور کرے گا سبحان اللہ. اور صحابہ کرام نے ایک بڑا عجیب سا منظر دیکھا اس دن ابو جند ابو بصیر دو ایسے صحابی تھے جو مکہ میں ہی مسلمان ہوئے اور ان کے گھر والے کافر تھے ایک تو سہیب بن امر جنہوں نے سلح کافروں کی طرف سے دستخط کیے صلح سولش دیوی لکھوایا ان کا بیٹا تھا خود کافر تھا بیٹا مسلمان ہو گیا بیٹے کو اپنے گھر میں طرح طرح کے عذاب دے رہا تھا رسیوں سے باندھ کے اور بھوک اور پیاس کی شدت میں کوڑے مار کے جتنی اسے تکلیف جتنی وہ تکلیف پہنچا سکتا تھا پہنچا رہا تھا کسی ذریعے سے وہ گھر سے نکل آیا اور بھاگ گیا تو جب صحابہ کرام کو دیکھا بڑے خوشی ہوئی اسے اب تو چھٹکارا مل گیا مجھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی لکھا نہیں تھا کچھ صرف باتیں ہو رہی ہیں کہ اس پہ ہمارے صلح ہونی ہے اور بات طے ہو گئی ابھی لکھنی نہیں گئی دستخط نہیں ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کافر باپ کے کا کفر کو دیکھیں سبحان اللہ دیکھیں کفر جب ہوتا ہے تو دل کی نرمی بھی ختم ہو جاتی ہے سخت پتھر دل ہو جاتے ہیں اب نبی کے صاحب ریکویسٹ کر رہے ہیں کافر باپ کو اس کے اپنے بیٹے کے لیے سبحان اللہ کہ عجیز ہولی سے بخاری کا پڑھیں ضرور ورنہ آخر طرف ہو جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے سہیل صرف, صرف میرے لیے صرف میرے لیے صرف ایک ہی بندہ ہے میں اس, اس کا سوال کر رہا ہوں ابھی تو ہم دستخط نہیں کیے ابھی صلح لکھا نہیں ہم نے صرف میرے لیے تو اس شخص نے کہا نہیں اب جانتے میری کی مطلب کیا ہے یعنی اگر میں تمہارے بیچ میں کسی زمانے میں صادق امین ہوا کرتا تھا اور میرے تم لوگ عزت کرتے تھے تو میں اس عزت کی وجہ سے سوال کرتا ہوں کہ آج اس شخص کو میرے لیے معاف کر دو اور میرے ساتھ جانے دو لیکن انہوں نے کہا نہیں ابھی بات طے ہو گئی جو شخص کافر میں سے مسلمان ہوگا وہ واپس تم لوگ کرو گے اور جو مسلمانوں میں سے کافر ہو جائے گا وہ ہم واپس نہیں کریں گے یہ سب سے بڑی کٹن شرط تھی اور اسی شرط کی وجہ سے دینا خطاب کو تکلیف ہوئی بہرحال اس کے باپ نے حکم دیا اس کو مارا صحابہ کرام کے سامنے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مارا اپنے بیٹے کو صحابہ کرام سے رہا نہ گیا یعنی ان کو مسلمان بھائی کو مارا جا رہا ہے پیٹا جا رہا ہے ظلم کر رہے ہیں اور روایت میں اپنے گھٹنے کے بل زمین پر گر گئے اور روتے رہے لیکن کچھ کرنا چاہیے مجھے یہ بتائیں آپ کیا جہاد مشہور ہو چکا تھا کہ نہیں اب یہ مکھی زندگی کی بات نہیں کر رہے ہم اب مدنی زندگی کی بات کر رہے ہیں جہاد مشہور ہو چکا تھا کہ نہیں اب یہاں پر جہاد کیوں نہیں کیا اس وقت مسلحت نہیں تھی بات تو کہتے ہیں لوگ آپ کہتے ہیں مصالح کی بات کیوں کرتے ہیں اس وقت مسلحت کی بات نہیں اور سورت فتح میں لگتا ہے اس کو بیان کیا ہے کہ مکہ میں صرف یہ ایک شخص نہیں ہے جو آپ کے سامنے رو رہا ہے یا جو آپ کے سامنے جس کو تکلیف ہے ایسے بہت سارے اور بھی لوگ ہیں مکہ میں جو چھپے ہوئے ہیں اپنے امام کو چھپاتے ہیں اگر جنگ ہوگی تو وہ بھی مارے جائیں گے ناجائز مارے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ہے لیکن اپنے ایمانوں کو چھپایا ہوا تھا اور صحابہ کرام وہاں سے اسی تکلیف کی شدت میں واپس چلے گئے تو کیا میری گزارش یہ ہے کیا نبی کریم صحیح وسلم صاحبہ کرام صحابہ اکرام کو شہادت کو پانے سے روکا نہیں میرے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی تربیت کی ہے یہ جذبہ یہ تڑپ کہاں سے ان کے دل میں آئی کس نے تربیت کی ہے ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تربیت کی ہے اس کے باوجود بھی بات یہ نہیں کہ صرف اپنی گردن کٹوا کے شہادت کا جام نوش فرماؤ اور امت میں جو ہوتا رہے ہوتا رہے یہ کہاں کا انصاف ہے یہ سلفشن سنہت اور کیا ہے میں جنت میں جانا چاہتا ہوں گردن میں نے کٹوا لی ہے پیچھے مسلمانوں کو کیا اشر ہوا ہے ایک بم بلاسٹ اپنے ایک بم کی بیلٹ اپنے سینے سے باندھ کے چلا گیا بٹن دبایا خود بلاسٹ ہو گئے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے میں جنت میں چلا گیا اچھا امت کے پیچھے کیا ہوا ایک بلاسٹ کی وجہ سے انہوں نے دس بلاسٹ کیے انہوں نے سو بلاسٹ کیے دو کافر مرے ہیں وہ دو سو مارتے ہیں تو ملا کیا ہے بات یہاں پر یعنی بات یہاں پہ ایک مسلحت کس میں ہے ایک تو خودکشی کرنا حرام ہے پہلے بیان کر چکے ہیں پھر مسلمان نہیں بچ رہے میرے بھائی اس قتل قتل غارت کی زد میں مسلمان آ رہے ہیں بےچارے وہ کہتے ہیں اب شیطان کیسے اپنا وسفسا ڈالتا ہے ارے انہوں ویسے تو مرنا تھا انہوں نے کافی تو ویسے مار دیا تم نے مارا تو کیا مشکل ہے سبحان اللہ ہر چستے ہوئے گولوما تور نور کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہوتے ہیں کہ کہاں کی عقل ہے یعنی اس کی مثال یوں ہے کہ کسی شخص کے بھائی کا قتل ہوا اور دوسرا جو قاتل ہوا واقع کہتے بھائی میرے بھائی نے تمہارے پہ قتل کیا ہے معاف کر دو ویسے ایکسیڈنٹ سے مر جاتا تو کیا ہوتا تو ویسے ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو کیا مشکل تھی میرے بھائی نے ماف... قتل کیا تو اس کو معاف کر دو معاف کرے گا کوئی کہے گا موت ویسے لکھی تھی اگر میرے بھائی کا تھا اگر تو ایکسیڈنٹ ویسے ہو جاتا اس کا ایکسیڈنٹ ویسے مر جاتا وہ پھر کیا کرتے تم گاڑی کو جا کے توڑتے مارتے کیا کرتے جب اس کو معاف نہیں کر سکتے تو تمہیں معاف کون کرے گا تو پہلی بات ہے ہم نے کسی کو چھاطے سے نہیں روکا